پیتالیو رجب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلٰی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلٰی آلک و اصحابک یا نور اللہ مددی جن کے ناظرین سے اسلام میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں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 اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اوبل تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور علاءۂ کلیمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ سلسلہ کروں گا ہمارے اس سلسلے میں قرآن کریم کی عظمتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل اور اس قرآن کریم میں مختلف مضامین اور اس کے تحت بیان کردہ دیگر مجلی پھول کا سلسلہ رہتا ہے کافی عنوانات ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اسی میں ایک عنوان ہمارا ہوتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی بعض آیا تو بعض صورتوں کی فضائل فضائل ایک اتنی عمدہ بات ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے تو اس کے کرنے کا جی جاتا ہے کہ یہ کرو اس میں فائدہ ہے تو یوں ایک انسانی نیچر ہے ایک فطرت ہے کہ اس کو فائدے کی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے اسی طرح قرآن کریم میں کئی ایسی آیات کریمہ اور صورتیں ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہیں آج ابتدا میں بڑی مشہور و معروف آیت مبارک ہے آیت الکرسی اس کی ان شاء اللہ آپ کو کچھ فضیلت بیان کرتا ہوں جو کہ بہت کام آئے گی ان اللہ تعالی اور اس کے بے شمار فضائل ہیں بہت فضائل ہیں اس کے چنانچہ چند ایک فضیلت بیان کرتا ہوں اور آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے دیکھیں پڑھنے کے لیے یا میں کہوں کہ یاد کرنے کے لیے مستقل پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر آپ اس کو پڑھتے رہے پڑھتے رہیں قرآن کریم میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی آیت مبارکہ کو یا کسی صورت مبارکہ کو مستقل پڑھتے رہیں گے نا تو یہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے ہاں یا یہ ضرور میں مدنی پھول عرض کروں گا کہ جب آپ مستقل پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کسی صحیح قاری سے جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے جانتے ہوں ان سے سیکھ لیں تاکہ جب آپ کو ایک آیت کریمہ یا صورت مبارکہ یاد ہو جائے تو وہ صحیح یاد ہو کیونکہ جب ایک بار یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے جو زبان پر چڑھ جاتے ہیں دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اب انہیں بھلا کر یا ان سے ہٹ کر بھی دوسری آیت کریمہ مطلب دوسرے الفاظوں کو دوسرے حروف کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ یاد کرنا یہ مشکل کام ہے واقعی مشکل کام ہے تو جو میں نے بھی آپ کو مدری مشورہ ارض کیا ہے کہ اسے بار بار پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی سے دعائیں یاد کی جاتی ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل چند برس ہو گئے امیر سنت کے پاس بیرون ملک میری حاضری تھی تو ان دنوں کھانا کھانے کے بعد کی جو بعض دعائیں وہ ایک تو الحمد للہ لذیح وفطی منسکانی اللہ بارکل نفی کر کے پھر ایک دعا ہے تو اس کے علاوہ ہے الحمدللہ للہ لزیحا اشبعنا واروانا وانعم و وافضل الحمد للہ کُوا اس طرح جو مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو یہ کچھ دعائیں تھیں جو مجھے سنت نے کتاب میں پڑھی تھی اب آپ کو وہ دعائیں یاد بھی ہوں تاکہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائیں تو اس کے دو ایک بہترین صورت یہ نکالی تھی آپ نے کہ ان دعاؤں کا پرنٹ نکلوا لیا ان دعاؤں کا آپ نے پرنٹ نکلوا لیا اور پرنٹ کو ایک گتے پر لگا لیا ہم تو ایک بڑی قیمتی فریموں کا انتظام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کا ایک اپنا انداز ہے کہ سادے سے گتے پر آپ نے وہ پرنٹ چسپا کر دیا گم سے چپکا دیا اور جہاں آپ کھانا کھاتے تھے اسی کے سامنے کی جو دیوار تھی اس پر آپ نے پرنٹ تھوڑا بڑے حروف کے ساتھ تھا اس کو آپ نے وہاں پر جیسے ہم عموماً تختی یا فریم لگاتے ہیں اس طرح رسی میں باندھ کر آپ نے وہ جو گتہ تھا اس کو ایز اے ای فریم آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو لگا دیا اب ہوا یہ کہ جب آپ کھانا کھا لیتے تو کھانا کھانے کے بعد آپ وہ دعا آپ کے سامنے ہوتی تو اس طرح دعا یاد بھی رہی اور آپ بار بار اس کو روزانہ پڑھتے رہے تو پڑھتے پڑھتے وہ یادر ہو گئی اسی طرح امیل سنت نے ایک اور دعا پڑھی تھی ایک اور آیت کریمہ پڑھی تھی شہید اللہ اللہ لا الہ اللہ یہ آیت کریمہ ہے یہ پڑھی ایک اور آیت کریمہ بھی آپ نے پڑھی تھی تو وہ آیت کریمہ جو تھی وہ نماز کے بعد پڑھنے ہی کی تھی تو آپ کا میں نے یہ, یہ بھی ایک انداز دیکھا وہ بھی میں نے بیرون ملک ہی دیکھا تھا کہ آپ نے جہاں آپ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی اس کے تھوڑا سا ہٹکے جیسے کہ پڑھتے پڑھتے نظر نہ پڑے سامنے تو تھوڑا سا ہٹ کر آپ نے ایک جگہ پر یہ آئے مبارکہ اسی طرح جیسے میں نے وہ دعا کا پرس کی نا وہ لگا کر آپ نے چسپاں کر لی وہ ہینگ کر دی لٹکا دی کسی رسی وغیرہ میں گتے کے ساتھ لگا کر اور پھر وہ نماز کے بعد وہ آپ کی اس کے بعد نظر پڑتی اور آپ اس کو پڑھتے اور یوں روزانہ پڑھنے سے وہ ایک تو پڑھنا یاد آ جائے کیونکہ بعدوں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں تو بات جیسے کہ جس کے, کے حافظ کمزور ہوتے ہیں نا تو انہیں ایک دعا امیل سنت بڑی پیاری ایک وظیفہ ایک ورد انہیں بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اکیس متحف پڑھنا ہوتا ہے یا کوی یا کوی یا کوی یہ پورا ایک وظیفہ ہے تو اب یہی بھول جائے یاد نہیں بولے میرا ہی کمزور ہے تو مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تو بعض اوقات ہم کو جو پڑھنا ہے وہی یاد نہیں رہتا کہ مجھے نماز کے اعلیٰ کے اب جو میں فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں آیت السی کی یہ بہت پیاری ہے اس میں اللہ کرے کہ اگر یاد نہیں ہے تو یہ سخی بخاری جو تلفظ کے ساتھ یہ یاد ہو جائے اور کیسے یاد ہو سکتی ہیں میں نے اس کے لیے ایک دو مثالیں آ, میرے پیرو مرشید امی علیہ سنت کے پیارے انداز سے آپ کو بیان کی ہیں مگر دوبارہ عرض کر دوں کہ جا, اگر آپ نے ایک چیز پڑھ کر یاد کرنی ہے تو پہلے اس سے دروس پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجیے تاکہ آپ کو جب یہ آ, آیت کریمہ یا کوئی دعا آپ کو یاد ہو جائے تو اس کا زیر زبر پیش کہاں رکنا ہے کیسے پرنا ہے یہ صحیح آپ کو یاد ہو تاکہ اس کے صحیح فائدے ہم حاصل کر سکیں یہ یاد رہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی پران مجید کی آیتوں میں بہت ہی والی آیت ہے اسی طرح حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیک کر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ والا شرمائے اے ابو منظر کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے میں نے عرض کی اللہ الہ اللہ الحیوم یعنی آرسی پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو اسی طرح تیسری حدیث بھی سنیے کہ ایک روایت میں کہ سورت البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ آیت الکرسی ہے تو یہ گھر میں پڑھنے والی بڑی مبارک صورت ہے اس طرح ایک اور بھی میں آپ کو فضیلت سننے تھوڑی سی پھر انشاءاللہ اس پر آپ غور کیجئے بھی غور بھی کریے امیر ممن حضرت سعید مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت السی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اور جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت پڑھے گا وہ اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے اب یہ کتنی عظیم اور کتنے فائدوں سے بھرپور یہ آیت کریمہ ہے کہ نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی فضیلت جیسے ابھی آپ نے سنی کہ پڑھتے ہی جنت میں داخل ہوگا اور دوسرا یہ کہ گھر میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے دوسرا یہ کہ رات کو سوتے وجہ سے پڑھے گا تو وہ یعنی جس نے پڑھی اس کے پڑوسی اور اس, اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان و چور سے محفوظ رہیں گے اب آپ غور کیجیے کہ یہ نہ آتی اچھا آتی تو ہے لیکن وہ جو اللہ تعالی نے جو آیت کریمہ میں نازل فرمائی ہے ہم نے اس طرح تو پڑھا نہیں تو اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم کیسے حاصل ہوں گے تو اس کو یاد کرنے میں ہی اور صحیح یاد کرنے میں ہی عافیت ہے بہت ساروں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہے آیت الکرسی یہ یاد ہوتی ہے اب نماز کے بعد اس کو ایک بار پڑھنا ہے اور فصیرت یہ ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن کیا ہم اسے پڑھتے ہیں جنہیں یاد ہے میں ان سے پوچھ رہا عجیب سے ہم لوگ ہیں اتنا اتنی عظمت والی یہ آیت کریم آئے لیکن ہم اسے نہیں پڑھتا اچھا یہ ہماری سستی جو ہے یہ بڑی عجیب یہ رنگ لائی ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی کہ اگر اسے آدمی رات کو پڑھے نا تو یہ, یہ سوریہ مبارکہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی اب آپ بتائیے صرف سات آٹھ منٹ کی اگر صحیح پڑھنے آئے گا تو سات آٹھ منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے تیس آیتیں ہیں اور وہ ہے سورہ ملک یہ بھی ہاتھوں سورہ مبارکہ یاد آگئی تو میں چلے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے خیر انناسی میں انفا الناس حدیث پاک میں ہے خیر اناسی بہتر انسان اچھا انسان وہ ہے میں انفا الناس جو دوسرے انسان کو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے الدین و النسیح دین خیر خائی کا نام ہے تو یہ دیکھیں سورہ مبارکہ سورہ ملک تبارک لذیذ ملک یہ انتیس وہیں پارہ ٹونٹی نائنتھ وہاں جو پارہ ہے اس کی پہلی سورہ مبارک ہے اور اس پارے کا نام بھی تبارک لذیذ ہے اب یہ آیت یہ سورہ مبارکہ ہمارے ہاں عموماً تقریباً مدارس المدینہ جو بالگان کے اس میں یہ, یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے سننے کے اپنے فضائل ہیں تو اللہ کرے کہ یہ سورہ مبارکہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوتیں اسلامی کے مگر ماحول میں ہو سکتا ہے میرا گمان ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شاید ایسے ہوں جنہیں یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی جی ہاں یہ تیس آیاتیں مگر یہ زبانی یاد ہوگی کیونکہ ہمارے اس کو پڑھنے اور سننے کا ایک تعداد ہے جس کا معمول ہے مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں گی جنہیں یہ سورہ مبارکہ یاد ہے اچھا یاد نہیں ہے تو یہ بھی میں ارض کر دوں کہ امیر اہل سنت مداضل العالی کے اب گھر کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں یا باب المدینہ میں میں نے دیکھا ہے بالکل آپ کے سامنے کی دیوار پر اتنی بڑی فریم کر کے یہ آئے مبارکہ یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک یہ دیوار پر فریم کی صورت میں موجود ہے اور میں کہوں کہ متعدد مرتبہ جب مجھے پتا ہے کہ امیل سنت کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہے میں الحمدللہ جانتا ہوں سورہ یاسن بھی آپ کو حفظ ہے یہ سورہ مبارکہ بھی آپ کو حفظ ہے لیکن آپ نے بارہا مرتبہ یہ سورہ مبارکہ اس فریم سے دیکھ کر پڑی خود ہم نے کھڑے ہو کر کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ آپ کی زبان سے سنی ہے اور جب یہی موقع ملتا تو آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ پھر اس کو رات کے کسی حصے میں پڑھ ہی لیتے ہیں اور تقریباً یہ معمول رہا ہوگا آپ کا تو جو میں نے دیکھا وہ میں نے کیا ہے تو اس طرح سورہ یاسین بھی آپ روزانہ نماز میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں یا مغرب کے فرض سے ہی آپ شروع کرتے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً کم و بیش آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب میں یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین شریف پڑھ لوں کیونکہ نماز میں سورہ مب... قرآن کریم پڑھنے کے الگ ثواب یعنی زیادہ ثواب ہے با وضو پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یوں وہ الگ ہے اس سے زیادہ ثواب نماز میں پڑھ لینے کا باوضو بھی ہے اور نماز میں بھی ہے تو یوں ایک ثباب کا ایک اپنا الگ الگ انداز اس کا ایک الگ الگ ترتب ہے مگر میں ارضیہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہماری غفلتوں کی انتہا ہے یقین مانی ہماری غفلتوں کی انتہا یہ پڑھنا کو نہ فرض ہے نہ واجب ہے جو کہتے ہیں نا فرض و واجب ہی کی صرف اس بیس میں جاتے ہیں اب یہ عمر مستحب ثواب کے کام ہے فضائل کے کام ہے لیکن ان کی آپ فضیلت تو دیکھیے کہ سورہ ملک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا یعنی یہ سورہ مبارک عذاب قبر سے بچاتی ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ قیامت کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات میں مطلب کہ جھگڑا کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی یہ میں نے آہ حدیثیں جو ہیں اس حوالے سے اس سے میں نے مضامین جو ہے نا وہ میں نے بیان کیے ہیں میں نے لفظ بیان نہیں کیا یہ مضامین ہے حدیث مبارکہ میں یہ اس سور ملک کے حوالے سے اور آیت الکرسی آیت کرسی کے حوالے سے تو آپ کو میں نے چند روایات روایات بیان کی ہیں اب یاد ہو گئی اب یاد ہو جانے کے بعد اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تو اسے یاد رکھا جائے کہ قرآن بھولا نہیں ہے بھولے کہ اپنے پھر مسائل ہے اور اس کے ایک اپنے احکام ہے پھر یاد بھی رکھنا ہے اور یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ کہ اسے روزانہ پڑھے آپ روزانہ سورہ مل پڑھیں دیکھ کر پڑھیں اگر آپ کو سورج ملک نہیں یاد آپ دیکھ کر پڑھیں قرآن کریم کھولیں تو قرآن کریم دیکھنے کا ثواب قرآن کریم کو چھونے کا ثواب با وضو چھونا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے قرآن کریم کو چھونا نہیں ہے اسے کھولنا نہیں ہے اور صرف سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو زبانی پڑھنی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تبھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا وضو ہوگا تو زیادہ ثواب ملے گا ان شارس کی زیادہ برکتیں ملے گی لیکن اگر آپ قرآن کریم کو چھونا چاہتے ہیں اسے کھولنا چاہتے ہیں تو اب آپ کا وضو ہونا ضروری ہے ہاں اگر غسل فرض ہے تو پھر زبانی بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں ٹھیک ہے یہ مسئلہ آپ کے پیش نظر رہے تو اب یہ کہ آپ اگر ذہن صرف ہم قرآن کریم کھول کر پڑھیں بلکہ اگر صحیح اعراب کے ساتھ اور صحیح طور پر اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو ملتی ہے تو اس کی فریم بنا کر آپ اپنے گھر میں لگا دیں آیت الکرسی کی فریم بنا کر آپ اپنے گھر میں لگائیں جی ہاں جو شخص یہ بلکہ ہاں یہ کچھ لکھا ہے میرے پاس یعنی لکھا یہ ہے کہ جنتی زیور کے حوالے سے نقل ہے کہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کو آویزہ کیا جائے فریم کی صورت میں یا جس طرح میں نے کی کے بس لگا دیں آپ آویزاں کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس گھر میں کبھی فاقا نہ ہوگا آیت الکرسی کی بات کر رہا ہوں بلکہ روزی میں برکت تو اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا جنتی زیور صفا نگر ایٹی کے حوالے سے یہ آہ آیت الکرسی جو ہے یہ اس کی فضیلت یہاں نقل کی گئی ہے بہت پیاری فضیلت ہے میں امید کر سکتا ہوں کر لینی چاہیے مجھے کہ شاید ایک تعداد ہوگی کہ جس کا جلد کرے گا کہ یار یہ بہت عظیم آیت کریمہ آیت, کریم آیت الکرسی مگر دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ نے گھر میں لگانی ہے آویزہ کرنی ہے یہ بھی مہربانی کریں کہ جب بھی اس کو لیں کہ تیار ملتی ہوں کی پرنٹڈ ہاں پرنٹڈ ملتی ہوں گی لیکن اس کے اعراب درست ہوں یہ لکھی ہوئی صحیح ہو یہ مہربانی کیجیے گا کیونکہ بعض اوقات یہ جو چھاپتے ہیں نا ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں جو صحیح نکالتے نہ ہوں یا پھر قرآن کریم میں جو یہ آئے کریمہ ہے تو قرآن کریم صحیح فوٹو کرا کر کوئی اچھی طریقے سے آداب اور اس کے پورے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کو آپ لگا دیں تو اس کا ترجمہ کرنزلیمان بھی آپ کے ساتھ ہوگا ان اللہ تو یہ چند ایک مد میں نے آپ کو مشورے بھی ارض کیے ہیں اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی کیا کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاج و غریبی دور ہو جائے گی جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں خالی دنا تک پڑھے گا وہ چوری غر کے آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا اب یہ آپ غور کریں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آیت الکرسی کے میں صرف فضائل بیان کر رہا ہوں اور اب اس کے ذمن میں اگر اور مطلب کے چند ایک مدنی پول بندہ شریعت کے احکام کے مطابق بیان کرے تو اب غور کریں قرآن کریم میں کتنی مطلب کہ گہرائی ہے پھر اس آیت مبارکہ میں بے مطلب بے حد اس کے اندر غور کرنے کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس میں مبارک ہے ضمیر کی صورت میں بھی یہ ایک اصطلاح ہے وہ اس میں مطلب ذکر کیا گیا بار بار اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر شامل ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم نے جو اس آیت مبارکہ کی فضیلت سنی ہے تو آپ سونے سے پہلے اسے پڑھ لیں اپنے پا رکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو توفیق دے ہم باوضو ہوئے قرآن کریم ہمارے ایسے مقام پر ہو کہ ہم سونے سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں سونے سے پہلے ہم سورے ملک کی بھی تلاوت کر لیں سورہ ملک کی تلاوت کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے یہ تو سونے سے پہلے پڑھنی ہے آیت الکرسی مگر سورہ ملک کے لیے رات کا پڑھنا ضروری ہے اس کی جو فضیلت ہم نے پڑھی ہے وہ رات کے عنوان پر پڑھی ہے کہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے تو اللہ کریم ہم سب کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا کرے اللہ کریم ہم سب کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق اطا کرے ان کی صحیح قراعت کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے اور اس سے سیکھنے کے اللہ توفیق دے سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف توجہ کریں اور سیکھنے کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی مدری منی یا آپ کی مدری منی مثال کے طور مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں سورہ ملک بھی آتی ہوگی اور آیت القرسی بھی آتی ہوگی یا آپ پڑھ لیں گے یا سیکھ لیں گے یا اس مراحل میں ہوں گے تو اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے ماں اپنی بیٹی کو بیٹے کو کہتے بیٹا مجھے یہ سورہ مبارکہ ہے یا آیت کریمہ ہے اس کو صحیح پرنا سکھا دے تو سیکھ لیں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ارض کیا کہ آپ کو اتنا وسیع علم اس کے اسباب کیا ہے ارشاد میں اس کے سیکھنے میں شرم نہیں کی اور اس کے بتانے میں بخل نہیں کیا ان سیکھ لیں آپ سیکھنے کی چیز ہے اور تو دیکھ آپ عمر چھوٹی ہے یا عمر بڑی ہے اس کے اس میں نہ رہیں یا میری عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میں یہ آئے کریمہ اور یہ سوریہ مبارکہ کیسے سیکھوں اس بیس میں نہ آئے سیکھ لیں دنیا میں کمانے کے لیے ہم کیا اپنی عمر کی بات کرتے ہیں یار یہ بھی کوئی میری عمر ہے پیسہ کمانے کی کہتے کبھی سنیں کسی سے یار یہ میری عمر ہے کوئی پیسہ کمانے کی یار یہ میری عمر ہے کوئی کاروبار کرنے کی نا نا بھائی جو عمر میں آوے جو پیسہ آنا چاہیے کسی بھی عمر میں آ جائے تو یہ تو یہ قرآن کریم کا کیوں مطلب ہم یہ نہیں کہتے یار یہ کوئی میری عمر ہے علم دین سیکھنے کی یہ کوئی میری عمر ہے قرآن کریم سیکھنے کی یار بھائی آپ کی اس وقت عمر ہے جب تک آپ کی روح قبض نہیں ہو جاتی جلدی جلدی سیکھ لے ثواب ہے فائدہ ہے نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے کتنے پیاری فضیلت پتہ چلی نا تم گھر میں پڑھیں اور نمازوں کے بعد پڑھیں اور اسے سے بھی کریں مطلب گھر میں لگا بھی لیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سورہ مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علیہ حدیب صلی اللہ علیہ محمد کال چلائیے میرا محمد عظیم قلعہ تارشہنو سے نگران نگرانی جو فرمایا کہ یہ کبھی اکیس بار پڑھنا ہے تو ہم نے تو سنا تھا کہ اکیس گیارہ مارتا پڑھنا ہے تو رہنمائی فرما دیجیے گا السلام علیکم آپ نے ہو سکتا ہے کہ گیارہ بار بھی سنا ہو اور کسی نے ہو سکتا کسی نے گیارہ بار کا بھی کال بیان کیا ہو میں نے البتہ میرا سور سے اکیس بار سنا صلو صلو ہے میرا نام امتیاز الفتاری میں گاؤں سے بول رہا ہوں پہ پہرے نگران شورہ میرا آپ سے ہے کہ ماشاء یہ آپ سلسلہ فرماتے میرے رب کا کلام آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں نا دنیا کے تعلیم کے لیے بہت ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے پڑھاتے مگر قرآن کریم جو فیس کا ملنا ہے تعلیم جاتی ہے باوجود پھر بھی ہم اپنے رب کا نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے اور کچھ مدرخ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برس پتا فرمائے دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جسے سے گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے گناہ کرنے میں لطف ملتا ہے گناہ کرنے میں وقت ہی وقت ہے غفلت کے لیے وقتی وقت ہے لیکن نیکی کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ نیکی کرنے کی ان کو توفیق ملتی ہے نہ نیکی کرنے میں لذت ملتی ہے تو ہماری مثال جو ہے نا وہ ایک مریض کسی ہے کہ لوگ لذیذ کھانا بڑے مزے لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن مریض کا منہ چونکہ کڑوا ہو جاتا ہے لہذا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو حالانکہ لوگ بڑی لذت کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اب چونکہ ہمارے گناوں کی عادت جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہم کو ان چیزوں میں لذت نہیں مل رہی ہوتی ان چیزوں کی تو ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی ہم نے مٹی اور سونے کا فرق گویا کے اس طرح ختم کر دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ دنیا کے معاملات نا یہ مٹی کے پیالے ہیں یہ مٹی کے پیالے ہیں ان کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے جی بھلے کتنا ہی خوبصورت نظر آیا آپ کو مگر ہے یہ مٹی کا اور آخرت کا معاملہ جو نا یہ سونے کا پیالہ ہے یہ خوبصورت بھی ہے یہ اچھا بھی ہے پائیدار بھی ہے قیمتی بھی ہے پرائس لیس ہے مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی اب چونکہ میرے پیارے متھے اسلامی بھائی ہماری شروع سے ہی جو ہمارے گھر والوں کی جو مینٹلٹی نا وہ اس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے اور میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ بات نہیں کر رہا میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں بالکل کہ انہوں نے بچپن سے ہی ایک اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پڑھانا ہے فلاں جگہ پڑھانا ہے اتنا پڑھے گا یہ پڑھے گا یہ تعلیم حاصل کرے گا تو جاب ہے یا بزنس ہے اس طرح کرے گا روزگار کمائے گا بس یہ دین کی طرف آخرت کی تیاری کی طرف قرآن کریم دروس پڑھنے کی طرف علم دین صحیح حاصل کرنے کی طرف ہمارے یہاں اکثریت کی توجہ ہی نہیں ہے وہ مطلب بت مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان ہے اس کا انکار نہیں ہم مسلمان ہیں اللہ کی کرو رحمت ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی جو کچھ سیکھنا ہے جو کچھ پڑھنا ہے اور اعمال کی اصلاح کرنی اور اعمال بجا لانے ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو جب تک کہ ہماری اس طرح کی توجہ نہیں جائے گی اور ہم غور نہیں کریں گے کہ کیا چیز کل کے لئے بہتر ہے اور کل کے لیے اعمال بہتر ہیں یہاں کل سے مراد قبر ہے اور کل سے مراد قیامت ہے جو میں اب کر رہا ہوں اور اس کا وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے گئے دس سال کے بعد میری خبر کا وقت شروع ہوگا یا کوئی کہے گا کہ بیس سال کے بعد میری خبر کا وقت شروع ہوگا نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سامان سو برس کے ہیں مگر پل کی خبر نہیں تو سامان تو برسوں کا ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کل کی پل کی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری موت کب آ جائے آئے دن واقعات ہو رہے آئے دن واقعات ہو رہے جوانوں کے موت کے واقعات با کسرت سنے جا رہے ہیں بھائی بڑوں کے واقعات با کب سنیں گے ہم کہ جب بندہ برا ہو تو صحیح یہاں بڑے ہوتے ہی کب ہے لوگ بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اب تو ایک تعداد دم توڑ دیتی ہے دم توڑ دیتی ہے تو اب ہمیں جو اطلاع ملنی ہے وہ زیادہ تر جوانوں کی ملتی ہیں یا تو جوانی سے آگے نکل گئے چالیس پچاس سال کے اندر اندر کے کئی لوگ نکل جاتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے پھر بعد میں پھر اس سے کم رہ گئے پچاس سال اب ساٹھ کے اوپر والے اس سے کم ساٹھ اور ستر کے درمیان اس سے کم ستر کے اوپر والے اس سے کم رہ جاتے ہیں تو زیادہ تر اطلاع تو ہمیں اس طرح مل رہی ہوتی ہیں اور پھر جس طرح کا ماحول ہے جس طرح سڑکوں کے اوپر حادثات واقعہ دورے ہوتے تھے اس میں زیادہ تر جوان چلے جاتے ہیں پھر بے احتیاطیاں کھانے پینے کے اندر جو کچھ ہو رہی ہے تو جوان ہوگا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عافیت دے سلامتی دے تو یہ کہ آخرت کی تیاری کی سوچوں کی آخرت کی تیاری کا ذہن ہوگا وہ بالخصوص والدین کا اس معاملے میں سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے سیریس ہونا بہت ضروری ہے کہ مجھے اپنی اور اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں ہر گھر میں مدنی انعامات کا رسالہ آ جائے مدنی انعامات پر عمل ہو فکر مدینہ ہو غور کرنے کی عادت ہو ہم لوگ حالات کے درست نہ ہونے پر تو ایک تعداد متفق ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ حالات درست نہیں ہیں اور اخلاقیات کا اور نیک امال بجا لانے مطلب اخلاقیات تو کہاں کے کہاں نکل گئے اب مطلب بے حیائی بڑھ رہی ہے اور برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں تو ان چیزوں پر ایک تعداد متفق تو ہے کہ ہاں یار یہ ہے تو صحیح اب درست ہونا ہے مجھے بھی میرے گھر کو بھی اور معاشرے کو بھی اس کے لیے ہم نے مدنی انعامات نامی رسالہ دیا ہے بہت پاکٹ سائز رسالہ ہے جی جے بی سائز کا وہ لیں خود بھی اس پر عمل کریں اور گھر والوں کو عمل کرائیں بدینہ منٹس انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا تو بہتری آ سکتی ہے سنجیدہ ہونا ضروری ہے جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر سورہ ملک آڈیو میں سن لے تو مدنی انعامات پر عمل ہو جائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکار وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مدنی انعامات کی مدلس کی طرف سے جو ہماری ہمیں جو رہنما یاد آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریکارڈیڈ سننے سے عمل نہیں ہوگا اور ریکارڈ تو آپ کو تو یا تو لائف پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھیں انشاءاللہ دیکھ کر پڑھیں اللہ نے چاہ تو بہت ثواب ملے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ ملے گی کال چلائی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہے نا موبائل میں ہم موبائل میں ہمارے ہاں اکثر بجلی نہیں ہوتی موبائل سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں کیا قرآن مجید موبائل سے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کے برابر ہوتا ہے سیڈ ہے قرآن مجید جید میں موبائل میں سیڈ ہے جیب میں ہوتا ہے انسان بات میں جاتا ہے یا فیڈ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے دیکھ قرآن کریم کو اگر آپ موبائل فون میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک مصحف شریف جو قرآن کریم جو جیل ہے اس مصحف شریف کو چھونے کے اور اس کے جو دیگر فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر آپ قرآن کریم آپ کے موبائل فون میں ہے اور موبائل فون میں آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا کر پڑھنا بھی انشاءاللہ اللہ اس فضیلت کو پانے میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا رہی بات یہ کہ آپ موبائل فون جیب میں اور استنجا کھانے میں جا رہے ہیں تو اگرچہ ہو سکے تو احتیاط آدمی کر لے لیکن اس میں کوئی گنا نہیں ہے مگر باہر رکھ کر جائیں گے تو کوئی بےچارا کوئی موبائل اٹھا کر لے جائے گا جس طرح تعویزات اگر گلے کے اندر ہوں اور اس کے اوپر پورا کور جیسے کر کے ہم بند آتے تو پہن کر جا سکتے ہیں تعویز اگر کوئی سی... اب جیسے گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر آپ موبائل فون باہر ہی رکھ کر جائیں گے لیکن اب آپ مسجد میں یا کسی عوامی استنجا خانے میں جا رہے ہیں باتھ روم میں جا رہے ہیں اور وہاں بولے کہ میں موبائل فون رکھ کے جاؤں باہر تو تو پھر آپ واپس آئیں گے تو موبائل فون تو شاید آپ کو ملے اس کے چانس کم ہے زیادہ گناہ نہیں ہے اگر لے کر اندر چلے جاتے ہیں تو اس کو کر کے اندر چلے جائیں ٹھیک ہے جی کل چلائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار بدنی باب المدینہ سے الحمد للہ نگران شعراء کا بڑا اچھا بیان چل رہا ہے الحمد للہ نگران شعرا کی ترغیب پر کر, عمل کرتے ہوئے ابھی ابھی میری پروالی ہے اور میری روجہ ہے اور میری بانٹی ہے دونوں نے پرانے کریم ہے اور سورج داخت کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باقصرت تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے لگے آ تو پھر عرض کر دو کوشش کیجئے گا جب تک قرآن پڑھے نہیں گھر سے نکلے نہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جب تک قرآن پڑھنا لیں سوئے نہ ایک کو ایک وقت رکھ لیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل جو اپنے سلسلے میں ایک ہمارا مضمون ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کریم نے قرآن کریم میں یا ایوہل لذین آمنو کے ذریعے ہمیں ارشادات عطا فرمائیں تو اس میں ایک یہ ہے جو آج میں آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعلاحمد چونچے پارا چھبیس سور حجرات آیت نمبر بارہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ائیوحظین الذین آمنو یا ان تنیبو کثیر اے ایم والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے اچھا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت, آیت مبارکہ میں گمان کرنے سے بچنے کا جو حکم دیا گیا کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کے سبب ہے کس کا سبب ہے ایک ایب لگانے کا سبب ہے اور اس سے بڑے برے افعال ظاہر ہو سکتے ہیں اسے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے ایب لگائے کیونکہ کبھی فیل بظاہر برا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو تو اس لیے بہت سارے گمان یہ گمان بد گمانی سے یہاں پر ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے علامہ عبداللہ بن عمر بیزابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے کیونکہ بعض گمان واجب ہیں بعض گمان بعض حرام ہے بعض مباح اب آپ غور کریں کہ قرآن کریم کا ایک آیت کریمہ اب اس آیت کریمہ میں گمان کا بیان ہوا بد گمانی کے حوالے سے اب صرف اس بد گمانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھنا ہے پھر ضمن میں جو آیت مبارکہ ہے جو حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں پھر اس کے ذمن میں جو شرعی احکام بیان کیے گئے دیکھیں اس کو پورا سمجھنا ہے اب ایک آیت کریمہ بارہ چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ وہ ہم نے اس کو پڑھا یا ہم نے اس کو سنا اب اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو یہ آیت کریمہ جس کو بھی میں نے بیان کیا یہ یعنی دین اسلام کا ایک بڑا ہی عظیم یہ سبق ہے جو آج ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے مطلب جسے میں آج بیان کر رہا ہوں یعنی اس میں انسان کا جو باہمی جو ان کے آپس کے جو حقوق اور اس کے جو باہمی تعلق ہے اور معاشرتی جو آداب ہے نا اس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا اس کی بڑی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے اور ان چیزوں کو یہاں خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ بہت بدگمانی سے بچے کے اسے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کو یہ چیزیں جو ہے نا ضائع کر دیتی ہیں جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے دین اسلام نے منع فرمایا اور اس سے بچنے کی ہمیں تاقید ارشاد فرمائی اور ان اشیاء میں سے جو یہ جیسے بدگمانی ہے اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں جن سے اسلام ہمیں بچاتا ہے تو جب اور سورہ حجرات کے ان اس جگہ پہ جو بیان کردہ ارشادات ہیں جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں بدگمانی سے بچ کر اس کے علاوہ دیگر جو وہاں آکام بیان کیے گئے ہیں اس سے بچ کر لیا تھا, تھا تھوڑی سی تفصیل اس کی مزید میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس کام کو بچنے میں اس کام سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں اور مجھے کہہ لینے دیں کہ یہ مرض بدگمانی کا با کفرت ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے حسن زن تو بس اللہ کے نیک بندے حسن زن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے بننا تو اس وقت تقریباً ایک تعداد ہے جو بیچاری بد گمانی کی اس آفتوں میں مبتلا ہے لہٰذا تھوڑی سی آپ کو تفصیل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی حضرت سفیان سوری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے گمان دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گنا ہے دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو کوئی اسی وجہ ہو کوئی ایسا سبب میں نظر آتا ہو کوئی سے سورج سامنے نظر آتی ہو جیسا کہ اس کے بارے میں گمان کیا تو مطلب کری نہ جیسے سابت ہوتا ہو جب اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا کسور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قسور ہے کیونکہ اس نے مو موضوع تہمت یعنی جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہے لگنے کی جگہ سے یہ کیوں نہ بچا اس کو بچنا چاہتا کہ شریعت نے اس سے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو تہمت کی جگہوں سے ڈرو اتقو مواد التحما کہ ایسی جگہوں سے بچو جہاں تم پر تہمت لگتی ہو تو یہ ضروری ایک اہم ترین مسئلہ تھا بدگمانی کے حوالے سے کہ ایک طرف بدگمانی کرنا بھی ہمیں منع کیا گیا دوسری طرف ہمیں اس فیل سے بھی روکا گیا جسے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار میں کیا کروں میرا اپنا جینا ہے میری اپنی چیزیں میں جہاں جاؤں میں جو کچھ کروں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں رہتے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اللہ اس کے پیارے حبیب عظب اجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مطلب دائرے کار بیان فرمائیں اس دائرے کار میں رہیں نہ خود بدگمانی کریں نہ کسی کو اپنے کو بدگمانی کرنے کی دعوت دیں اور خود کو ایسے کاموں سے بچائیں جس پر آپ اور انگلی اٹھے بعض لوگ کہتے ہیں اور مجھے کیوں بولتے لوگ آپ نے کام ہی ایسے کیے ہوں گے البتہ بدگمانی سے ہمیں بچنا ہے صدر افاظ مفتی جہیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے مومین سالح یعنی نیک مسلمان کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے یعنی منع ہے اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معائنہ لینا فاسد معائنہ مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے سخی معائنہ موجود ہیں اور مسلمان کا حال ان کے موافق کو اس کے مطابق ہو یہ بھی گمان بد میں داخل ہے تو یہ بد گمانی کے حوالے سے جو ایک بہت اہم معاملات تھے وہ میں نے بیان کی حدیث سے پاک بھی سنیے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو حرف نہ کرو حسد نہ کرو بگز نہ کرو ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو اور اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ اے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم نے کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک بار پھر سنو آپ ذرا غور سے سنیے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ ٹھیک ہے بدگمانی بدتری جھوٹ ہے پھر فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری و باتنی عیب تلاش مت کرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ظاہری و باتنی عیب تلاش مت کرو یہاں تو عیب تلاش کرنا پروفیشن بنا دیا گیا ہے ایب تلاش کرنے پر پیسہ ملتا ہے اور عیب نکال کر اس کے تشہیر کرنے کو تو باقاعدہ ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے اور اس معاملے میں کوئی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ ہوں گے کہ یہ جو میں مجھے جو عیب ملا ایک تو ایب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو بھی پوچھا نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی نوکری کر رہا ہوں مسلمانوں کے ایب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے مطلب کہ اپنی چار آدمی کو بتا کر اپنے کیمرے میں بند کر کے اپنے موبائل میں بند کر کے اسے میں لوگوں میں عام کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں یعنی پہلے تو یہ کہ کیا یہ دیکھنے کی تمہیں اجازت تھی ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کی تمہیں اجازت تھی کیا تمہیں اس طرح کی شریعت دی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کی عیب تلاش کرو موبائل فون لے کر کیمرے لے کر اور ان کو نکال نکال کر بیان کرو لوگ بنا کر مطلب کہ سوشل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں اور اس کی اچھا آپ دیکھیں گے دیکھنے والے اتنے ہیں چلو یار وہ قسمت انسان جس نے کسی کا عیب اپنے کیمرے میں ڈال کر چلا دیا وہ بد قسمت انسان اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے کہ اگر اس نے شریعت کے خلاف ایک کام کیا اور شریعت اگر اس کی اجازت نہیں دیتی تو دیکھیں میں بھی بڑی قیودات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ان مناظر کو ان موویز کو ان خبروں کو دیکھنے سننے پڑھنے میں کیوں اتنی دلچسپی لیتے ہیں جس میں کسی کا وہ بیان کیا گیا جبکہ آپ کا اس سے کوئی دور دور تک کا نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ نہ سروکار کچھ بھی نہیں نتھنگ ایٹ ٹول جسٹ ایک نالج یا جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ اور بس ایک ایسا ہی لگا ہوا ہے ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہم بس ہمیں پتا چلے کس نے کیا کس کیا, کی بیٹی نے کیا کیا کس کی بیوی نے کیا کیا کس کے بیٹے نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس کا فلاں میں یہ تھا اس کا فلاں یہ تھا, اس کا فلاں یہ تھا ارے بھائی آپ کو پورے خاندان کے سارے یہ چل گیا آپ کو کرنا کیا یہ بتا دیجیے اب آپ بیٹھ کر چار آدمی تبصرہ کریں گے تو یہ پتا چلا اب اس کو بھی کس چیز کا پتا چلا کیا پتا چلا یہ ایک الگ بات اب بیٹھ کر اس پر تبصرہ کریں گے اب یار وہ دیکھی تھی وہ بھی وہ جو چلی تھی وہ سوشل میڈیا پہ فلاں جگہ پر ہاں ارے دیکھو یار یار آپ کو کیا پڑی کیا یار اللہ کا نام لو اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرو کوئی نیکی کی بات کرو کوئی اچھے کام کرو کیوں کسی کے عیبوں کو پا کر آپ کو خوشی ملتی ہے یا آپ اس پر تبصرہ کرتے ہو آپ دیکھیں یہ میری طبیعت کیسی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ مجھے لوگوں کے اے پتہ چلتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ بدقسمت کی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے ہمارا لائن ہی نہیں ہے ہمارا پیشہ ہی نہیں ہے نہ ہماری کوئی شرعی اخلاق کی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے تو ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے کوئی اصلاح کرنی ہے کوئی یہ کرنا ہے کوئی بھی مصلحت شرعی ہوگی یا نہیں ہوگی ارے دنیا میں اور مطلب کہ سینکڑوں کام ہے کرنے کے یہی کام کیا ہم کو نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈیں گے اور عیب ڈھونڈ کر لوگوں میں ظاہر کریں گے یعنی جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اب جو دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے مسلمان بھائی کے عیب نکالے بچیوں کے عیب نکالے بچوں کے عیب نکالے عورتوں کے عیب نکالے ان کی موویز بنائیں تشہیر کرے پھر اس کو مطلب کہ پورے ویڈیا پر پروموٹ کیا جائے اللہ کی پناہ خدا سے ڈریے اے آشیقان رسول خدا سے ڈریے اللہ تعالی میں اپنا صحیح خوفتہ فرمائے اور جو میں بھی بیان کر رہا ہوں اس معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے اور اپنے تمام تر ان ایکٹیویٹیز کو ان معاملات کی اصلاح کیجئے اور پلیز واپس آ جائیے درست نہیں مزید فرمایا ہیرس نہ کرو یعنی لالچ نہ کرو حسد نہ کرو کتنا ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے ایک حدیث سنا رہا ہوں معاشرے کے بہترین تربیت ہو رہی ہے ایک حدیث پاک کے اندر ہرس نہ کرو حسد نہ کرو بگز نہ کرو ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو اس اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ کتنی چیزوں سے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو روکا ہے اور فرمایا اے مسلمانوں اے بندو اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ اللہ فرما تھا قرآن پاک میں ان نمبر, اے ان اے ان نمبر اخوتن مسلمان بھائی بھائی ہیں ہم اور کریں اس حدیث پاک اور قرآن کے شاد پھر اس کے آگے بہت پیارے ارشادات سورے گجرات کے اندر آئیں اے میرے معاشرے میں رہنے والوں مسلمانوں آشیکان رسول اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے کردار کو سامنے رکھیں میں بدگمانی سے بچ رہا ہوں ادھر کسی کا موبائل آ... اٹھا نہیں اب ہار گھنٹی دیکھ کر نہیں اٹھا رہا ہے اچھا اس کا موبائل فون بند آ رہا ہے مجھے پتا تھا موبائل فون بند کر دینا تھا ارے بھائی کوئی سگنل ایشو ہو سکتا ہے کوئی بیٹری اس کی بیٹھ سکتی ہے بےچارا کا موبائل گر گیا ہوگا موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا اس کا آواز نہیں آئی ہوئی ہوگی سو قسم میں کام ہوگا اچھا نہیں اٹھایا اس نے تو یہ بھی کب لازم تھا کہ آپ کا نمبر دے کر نہیں اٹھایا کوئی بہت زیادہ موقع اب اس وقت کوئی مجھے فون کرے میں مثال دے رہا ہوں اس وقت پہ مجھے فون کرے کیا میں اس کو موبائل اٹھانے کی کویشن میں ہوں چلے آپ کو میں بالکل کرنٹ ایگزامپل دے رہا ہوں اگر کوئی دنیا سے مجھے کہیں سے بھی جس کے بعد میرا نمبر ہو مجھے کول کرے گھنٹی مارے اور اس وقت کالنگ اس وقت تو حقیقت نہیں کہ پاس نہیں ہے. جو, یہ فائل ہی کلوز ہو گئی مگر یہ تو چلو میں نے اب آپ کو کہہ دیا کہ موبائل فون ہے ہی نہیں اس وقت میرے پاس جو میں اس وقت فیصلہ کر رہا ہوں وہ میرا اور بڑا ہوا ہے راکی کہ بکی کہتے موبائل فون چارج پہ لگا کر آ گیا ہوں ٹھیک ہے اب بندہ چارج لگا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ سکتا ہے اب اس وقت کوئی میرے فون پہ گھنٹی بجا رہا ہو تو کیا میں اس کا فون اٹھا سکتا ہوں نہیں نا اچھا اب اس پہ یہ گمان کرے اللہ نہ کرے رہے یار دیکھو فون ہی نہیں اٹھا رہا جبکہ میرا کوئی کمنٹ بھی نہیں کسی سے ایک بات کر رہا ہوں لیکن اگر کسی سے قرضہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے فوراً بد گمانی دروازہ نہیں کھلا بد ٹائم پر آیا نہیں بد گمانے ارے بھائی آتے آتے کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے آتے آتے کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے ٹریفک جام ہو سکتی ہے ضروری ہے اگلا گولی دے گا آپ کو اگلا آپ جو دھوکہ گا کیوں ہم لوگ کے ساتھ سوچتے ہیں ہمیں اچھا گمان کیوں نہیں آتا آپ بولو اگر لوگ کرتے ایسا ہیں یار لوگ کرتے ایسا ہیں ہم اصلاح کریں بدگمانی تو نہ کر اگر لوگ اپنے کسی امال میں برے ہو گئے تو ہم بدگمانی کر کے خود بھی برے ہو جائیں یہ بھی تو ایک بری عادت ہے بدگمانی کرنا پھر حسد بکس ایبوں کو تلاش کرنا لالچ ہرس آپ ایک دوسرے سے رو گردانی کرنا یہ ساری عادتیں جو ہم پڑی ہوئی ہیں اگر یہ اس ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث کو ہم اپنے معاشرے میں عام کرنا شروع کر دیں نہ میں ادگمانی کروں نہ میں ایب تلاش کروں نہ میں حسد کروں نہ میں بغض کروں نہ مطلب میں لالچ آ جائے نہ میں ایک دوسرے کے مطلب کہ یوں رو گردانی کرنے والا کام کروں اور مطلب میں ہم بھائی بھائی بن کر رہے اب بتائیے کہ ایک حدیث مسلم شریف کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس ایک حدیث پر اگر عمل ہو جائے مجھے بتائیے کہ غصہ نفرت بوگ کینا لڑائی جھگڑا کہاں فنش ہمارے پیارے آقا کر کے ایک حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم اس پر عمل کی ضرورت ہے اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے امال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ہر شخص غور کرے کہ میں ان ارشادات کے سانچے میں ڈھلا ہوں یا نہیں ڈھلا صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر ہی نہ کرے کہ یار یہ صحیح بول رہا ہے لوگ واقعی ایسے ہیں آپ جس کو یہ کہہ رہے نا کہ لوگ واقعی ایسے ہیں میں مدنی التجا کرتا ہوں آپ بھی اپنے کردار میں جھانک کر دیکھیں آپ بھی تو کہیں ایسے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کردار میں صحیح طور پر جھانکنے کی اپ جس کو کہتے ہیں نا گرے میں جھانکنے کی اللہ تعالیٰ میں توفی عطا فرمائے میں نے بڑی عجیب بات پڑھی کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالی جو دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے جیسا کہ حال میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار وہ غصے میں رہتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں اور فالی کا خطرہ ایٹی سکس پرسینٹ بڑھ جاتا ہے چھیاسی فیصد بڑھ جاتا ہے او لمان والا یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے ہاں یار واقعی مطلب آپ کے دماغ پر اگر کوئی مخالف بیٹھ گیا نا اب نہ باپڑے باپ اب اس سے حسد بھی بدکسمتی کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر وہ اچھا نہیں لگتا مطلب اپنے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے دل میں گھبراہٹ ہوتا رہے گا پریشانی ہوتی اس کا نام ہو کیسے گیا اس کا کام ہو کیسے گیا اس کو شہرت کیسے مل گئی اس کو عزت کیسے مل گئی اس کو دولت کیسے مل گئی اس کو محبت کیسے مل گئی اس کا اچھا رشتہ کیسے ہو گیا اس کے یہاں اچھا اس کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا کیسے پیدا ہو گیا اس کے یہاں اس کی بیٹی اتنی خوش کیسے ہو گئی ہے ارے بھائی تم کو تکلیف کیا یار اگر اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ ساری نعمتیں مقدر کی ہیں تو خدا کے بندو تم کو تکلیف کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو اور اس کی اس نعمتوں پر رش کرو اس کے لیے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ جس طرح نے اس کو نواز رہا ہے مولا مجھے بھی نواز دے حسد کیوں کرتے ہو کیا ہو گیا کی کی... کسی کی ترقی کو دیکھ کر جو کوئی مسلمان ہے ماشاء اللہ اس کی ترقی نہ دین کو نقصان پہنچا رہی ہے نہ آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ کو آخر حرط کیا ہے کسی کی ترقی کی کسی کی محبت کی کسی کے حسن کی کسی کے پیار کی کسی کو صحت کو کیا اگر نعمتیں ملتی ہیں کسی کو اولاد کا سکھ ملتا ہے آپ کو کیا تکلیف کیا یار پڑوسی پڑوسی سے یار کو کہتے جلتا ہے یار کیوں جلتے ہو آپ جل آپ رہے ہو نا تکلیف کس کو جو جلتا ہے اسی کو تکلیف ہوتی ہے اچھا کوئی بدکسمتی ہے کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ میں جلتا ہوں یہ ایسا جلاوا پا ہے کہ جلنے والے کو یہ نہیں اچھا یہ جل تو رہا ہے اس کے ایک اندر بیٹھا ہوا کہ میں جل رہا ہوں مگر یہ بتایا گیا نہیں کہ میں جل رہا ہوں کیونکہ پتا ہے کہ اگر اس کو پتا چلا اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ میں جلتا ہوں اور یہ کنفرم ہو گیا تو یہ جلنا خود ایک عیب ہے گیلسی جس کو بولتے ہیں حسب بولتے ہیں یہ جلا رہا بولتے جلتا ہے یار اس کی ترقی سے تو یہ اتنی ساری خرابیاں بھائی کیوں پار کر بیٹھے ہو اپنے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر کر آپ بیٹھے ہیں کیوں فالج کو اور ہارٹ اٹیک کو دعوت دے رہے ہیں کیوں کر رہے نمازیں پڑھو اللہ کو راضی کرو ایک مسلمان کو اگر کوئی ترقی عزت شہرت نعمت ملتی تو خوش ہو جاؤ یار خوش ہو جاؤ یار خوش ہو جاؤ کوئی ہو, جاؤ. ہو جاؤ. اللہ تجھے اور دے یار اللہ تجھے اور دے یوں اللہ تجھے اور ترقی دے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے بہتری دے تجھے, تجھے اللہ تعالی آخر پہ بہتری دے دعائیں دینا سیکھو بھائی دعائیں دینا سیکھو خدا کا واسطہ اپنے اچھا اس میں آپ ہی کا بھلا ہے آپ اس کو دعائیں دو یا نہ دو اس کے مقدر میں جو رب نے کر دیا نا وہ تو مل کر ہی رہے گا اب آپ اگر دعائیں دیتے ہو اور آپ خوش ہوتے ہو یقین مع کا بھلا ہے میری ایک اسلائیں بھائی سے بات ہوئی تو تھوڑا تو وہ بےچارے گسا آ جاتا تھا تھوڑا سا یوں ارض کیا کہ یار مت کیا کرو نا اور موقع ملا تھا وہ بےچارا خود سے اظہار کیا میں اس کا کیا حل نکالوں تو میں اس کو حل جو میری موٹی اکیلے میں آیا میں نے اس کو کیا تو اس سے کچھ ایک بڑا پیارا ہوا کیا بولا یار آپ نے مجھے سمجھایا تھا میں بیٹھا تھا کسی کا انتظار کر رہا تھا وہ آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں, نہیں وہ گسا تو بہت آ رہا تھا لیکن آپ کی بات بھی یاد آ رہی تھی تو پھر کیا وہ بولا جب وہ بہت انتظار کرا کر جب آیا نا تو میں اسے مسکرا کر بات کرنے لگا اچھا میں اسے مسکرا کے بات کہہ رہا ہوں وہ میرا یہ مزاج ہے یہ انداز ہے کہ وہ بھی مسکرا رہا ہے یعنی اس کو یہ کیا اس کو کیا ہو گیا یار یہ تو بڑا گسے والا آدمی تھا تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تم کو سکون ملا کے نہیں ملا آپ سنے میری بات میں اس کو یہ پوچھا تم نے گسا نہیں کیا اس کو بھی مزہ آیا یہ بتاؤ یار آپ کو سکون ملا کے نہیں ملا اور میرے کو بہت سکون ملا یار تبھی تو میں کو بیان کر رہا یہ نا بھلا کس کیا ہوا میں آپ کا آپ کا بھلا ہے یہ چیرنا جلنا یہ ان چیزوں سب نکل جاؤ نکل جاؤ بھائی کیا کیا اس نے کیوں اس کے لیے بدگمانیاں کرتے ہو کیوں اس کے تلاش کرتے ہو کیوں اس کی برائیاں کرتے کیوں سے اثر کرتے ہو اس نے آپ کو بگاڑا کیا ہے یار کچھ بھی نہیں کیا اگر چلو بگاڑا بھی ہے تو حدیث پاک کتنی واضح ہے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر جو تجرے توڑے اسے جوڑ جو تجربہ ظلم کرے اسے معاف کر ہے یا نہیں ہے کرو یعنی بعد اوقات کسی کو کر پوچھو جب بھائی تمہیں اس سے کتنا ہمارے بازاری لے کے کام تو پہ کہتا ہے یہ سڑتا ہے مجھے تو اسے کیوں سڑتا ہے تا, ki, بات, پتا نہیں یار مجھے نہیں اچھا لگتا تو یہ بگز ہے آپ کے اندر کا وہ بگز ہے آپ کے اندر کی کوئی یہ باتری بیماری ہے اس کو دور کریں ہاں اللہ نہ کرے یہ کہیں ایمان نہ برباد کر دے یہ عجیب و غریب قسم کی بات بیماری ہوتی ہے باتری اس کو ہلکا نہ جانے تھوڑا بہت آدمی کو جسمانی بیماری ہوتی ہے ٹیسٹ ویسٹ کراتا ہے نا تو پتہ چل جاتا تو علاج کراتا ہے آپ کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں یہ کتابوں سے پڑھ کر کوئی چیزیں جو سمجھیے وہ ٹیسٹ چیزیں دے رہا ہوں کیوں آپ کسی گاڑی آپ کو اچھا نہیں لگا چلے بتائیں نہیں لگا اس سے اچھے کپڑے پہنائے اچھا نہیں لگا اچھا اس نے اچھا مشورہ دیا تھا یہ بھی کو اچھا نہیں لگا مجھے اسے مشورہ کیوں دیا بھائی مشورہ دے دیا معاف کر دو اس کو یار اس کو تھوڑی بتا دے وہ برا لگ جائے گا یعنی بادوں کا ایسا عجیب و غریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی منہ خالی خالی جیسے کہ نہیں بادوں کا ساس ساس کو بہت اچھی نہیں لگتی ساس بہو کو کوئی مشورہ دیتے نا تو بہو کو خراب لگے گا اللہ اچھا نند بھا کو مشورہ دے دے اللہ اللہ کا مشورہ دیا کیوں تو اب کیا نند کو جو سمجھا دے یعنی یہ ہوئے یہ کہہ رہا کہ نند کو اپنے سمجھا دے رہے کہ نند بھا بھی ساس ان کو اپنے سمجھا دے کہ دیکھو تمہارے سامنے بیٹھ کے ناک سے کھاوے نا مو کے بجائے <laughs> ناک میں ڈال رہی ہے تب بھی اس کو نہ بولو گے ناک سے نہ کھاوے منہ سے کھاوا برا لگ جائے گا ہو سکتا برا لگ جائے گا نہیں سے کیوں میرا منا. میرا ناک تھا میرا نیولا تھا میں ناک سے کھاؤں گا منہ سے کھاؤں میری مرضی ہے ادھر بھی سورا کے ادھر بھی سورا کے اس کو کیا تکلیف تھی اب اس کا کوئی حل ہے <laughs> نہیں ہے نا آپ کو ایک مسکراہٹ والے خوشتبئی والے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک گھروں میں بیٹھے ہوئے عاشقہ نے رسول <laughs> کیا ہو گیا دوسرے سے آپ لوگ جلتے ہو کیوں ایک دوسرے سے بے مروتی کا اظہار کرتے ہو کیوں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو مان لیں اگر کوئی اچھی بات نہیں کی تو معاف کر دیں توڑ کر مت بیٹھیں ایک دوسرے سے جو تعلق توڑ کر بیٹھتے ہیں دل میں گندگی جمع کر کے بیٹھتے ہیں آپ کو خود ہی مزہ نہیں آئے گا غصہ آ رہا ہوگا اس کے نتیجے گسا آئے گا چڑچڑاپن ہو جائے گا تو کبھی کس پہ گسا نکالیں گے کبھی اپنے آپ کو گسا نکالیں گے وہ کبھی مطلب کہ کھانا ہی کھانا جل جائے گا نقصان الگ پیاز کاٹتے کاٹتے غلط پیاز کاٹ دیں گے سبزی برباد ہو جائے گی کوئی غصے گسے میں کوئی گلاس ٹوٹ جائے گا یہ مالی نقصان ہاں مالی نقصان زور سے کرسی پہ بیٹھے گا تو گی آپ گرو گے تو آپ کی ہڈی ٹوٹ گی یہ <سؤال> سارے نقصانات الگ ہیں کس کو ہوئے آپ کو ہوئے جس سے آپ کو جلیں گے نا اس کا کوئی نقصان نقصان نہیں ہے اس کی موج لگی ہوئی ہے اس کے مقدر میں اللہ نے ترقی دی ہے وہ ترقی کر رہا ہے اس کے عزت دی ہے اس کے مقدر میں عزت ہے اس کی عزت مل رہی ہے اللہ نے اس کے مقدم میں کامیابی کی اس کو کامیابی مل رہی ہے تو نہ کریں نا اس طرح محبت کریں محبت پیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ ادب کریں احترام کریں ایک دوسرے کے ساتھ اگر میری کوئی بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس سے بات کی ہے جو ہمارے اندر ایک ملاپ ایک محبت اور ایک پیار کا ماحول اور ایک سکون کا ماحول فراہم کر سکتی ہے اس کی یہ باتیں تو مان لیجئے اور اب بھی اسی وقت فون کر کر کوئی مطلب کوئی کانٹیکٹ بحال کر لیجئے غیر شرعی تعلقات کی رہنمائی نہیں کر رہا میں ہاں جو غیر شرعی تعلقات گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ناجائز طرف کے جو تعلقات جمع کر کے بیٹھے ان کو میں کوئی نہیں گائیڈ لائن دے رہا نہ نہ وہ ہے, روٹے وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے وہ تو جس کو جس کو اسلام جوڑے وہ جڑے جس کا اسلام نے توڑنے کا بات کیا وہ, وہ ٹوٹی جائے تو اچھا ہے تو جہاں یہ غیر شرعی تعلقات ہے جہاں شریعت نے منع کیا ہے جس سے بات کرنا جس سے تعلقات رکھنے کو شریعت پسند نہیں کرتی اس سے بھی تعلق ہے یا تو میں آپس کے تعلقات رشتے داری دوستی پڑوس وغیرہ وغیرہ کہ وہاں بھی کوئی شرعی کمزوری اگر نہیں ہے تو آپس کی ذاتی وغیرہ اور حسد ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یار کچھ بھی نہیں ہے جیو نہ محبت سے جیو نہ یار زندگی ہے کتنی اور سکون ملے گا اگر آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر کسی سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اور اسے بیٹھا آپ کو ایسا ہے کہ نہیں, ٹھیک, کوئی وجہ نہیں ہے ایسے ہی اگر لگتا ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ رابطہ کر لیں کر لیں ہمت کریں اور اگر آپ دونوں سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر تین سن رہے کہیں بیٹھ کر بارہ سن رہے دس سن رہے کہیں بیٹھ کر اگر آپ سے کوئی سا رابطہ کر لے تو آپ اس کو مثبت اور پوزیٹو جواب دے دیں آپ دونوں کو مزے کی نیند نہ آئے مثال مش, دے رہا ہوں تو اللہ نے چاہ تو پھر آ جائے گی کیا بولوں گا میں ہوں آ جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ آئے تو کے بھی تو آپ نے فون آیا نا پورے ملک کی تلاوت کر کے بھی انشاءاللہ شاء اللہ فون آئے اللہ نے چاہتا تو, تو کریں فون کر لیں رابطہ کر لیں میسج کر دیں انشاءاللہ شاء آپ کو بہت فائدہ ہوگا مزہ آ جائے گا میاں بیوی بی میں بعض اوقات نہیں بن رہی ہوتی نا خالی خالی کی نہیں بن رہی ہوتی ہوگی یہ بات کرے گی تو میں کروں گا وہ بولے گا یہ کرے گا تو میں کروں گی تو کیوں اب ضد کرنے کے لیے شادی کی تھی کیا <laughs> کہ نکاح نام میں لکھا تھا کہ جو ضد کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا ضد کرنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی لڑنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی اس کے لیے ہم نے شادی نہیں کی بھائی ہاں یہ کہاں سے آ گئے آپ کے میرے؟ آپ،, آپ کے اور ان دونوں کے بیچ میں نہ نہ نہ بات کر لیں سلام ہی کر لیں چلے آپ کو سلام کرتے ہوں معاف کر دیجیے گا وہ بولتے آپ دیکھیں کون پہل کرتا اللہ خیر نے تو دعوت دیتی ہے کون کہ میں نے تو کوشش کی آپ دونوں کے درمیان دیوار گرانے کی اب جو پہل کر لے کہتا نا یار کوئی تیسرا آدمی ویسا بھی ہوتا ہے لگی ہوئی تھی لیکن دل کرتا ہے میں کر لوں لیکن زد آگے جاتی ہے بیچ میں کوئی ساتھ دے دینا تو راستہ کھل جاتا ہے چلو میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا کسی کا بھائی ہوں کسی کا کیا ہوں میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں ہمت کر لیجیے بنیاد بنا لے چلے ایسے کہنے پر میں کر لیتا ہوں اسے کہنے پر میں کر لیتی ہوں بنیاد بنا لو چلو اللہ مجھے ثباب سے محروم نہ کرے آپ کا گھر آباد ہو آپ کی محبتیں آباد ہوں آپ کا آپ کو سکون نصیب ہو جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے مجھے اور کیا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے میرے گناوں کو نیچے میں بدل دے اور مجھ جیسا گناہ گار آدمی بے حصہ بخشا جائے جنت میں آکا کا پڑوس جائے اور مجھے کیا چاہیے کیا چاہیے آپ مسلمانوں کا گھر آباد رہے آپ عاشیقان رسول کا گھر آباد رہے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں مکتوب کرتا ہوں بعض کا وہ تکلیف ہوتی ہے بعض شوہر ہوتے ہیں جو بیویوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں بعد بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کے ساتھ اتنی زبردست زیادتی کر رہی ہوتی ہیں بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہیں میں نے شوہر کو مردوں کو آنسو سے روتے ہوئے دیکھا ہے جو اپنی بیوی کی بدتمیزی بدخلا کی ویز آنسو سے روتے ہیں آنسو سے روتے ہوئے دیکھا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ یہ عورت اللہ کو کیا جواب دے گی جو اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے زیادتی کرتی ہے جب بعض ایسے شوہر ہیں ات, اتنا ظلم اتنی زیادتی اتنی بے وفائی اور اتنے بے مروتی کا اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ یہ بیچاری اس کا تو یہاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر یہ مرد قیامت کے اردو اپنے رب کو کیا جواب دے گا اچھا یہ اوپر لے کر ہی ہم اپنے گھروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے اگر کوئی سامنے والا غصے میں آ جائے نا تو آپ محبت کے دو چھیٹے کے بول اس پر ڈالیں انشاءاللہ یہ آگ بجھ جائے گی نفرت کی آگ بجھ جائے گی خیر میں نے اس موضوع پر کافی ٹائم لے لیا لیتا رہتا ہوں اس موضوع پر ٹائم آپ کو بھی پتا ہے مگر مجھے یہ ایک خوش ہوتی ہے کہ جب بھی اس موضوع پر کچھ ٹائم لیا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مثبت نتائج آئے ہیں اور کافی گھروں سے ایسی اطلاعات آتی ہیں کہ جن میں ایک وہ کہتے ہیں نا سیل ٹوٹ جاتی ہے کولڈ وار ہوتی ہے بعدوں کا تو ٹھنڈی جنگ ہوتی ہے کولڈ وار لڑتے نہیں ہے لیکن ایک سے ملتے بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اچھی صورت بن جائے مسلمان آپس سے مل جائے شیتان ناکام و نام مراد ہو کر اپنی آگ میں جل جل کر یہ تباہ برباد ہوتا رہے اور ہمارا بھلا ہوتا رہے چلے کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے نگران شکر الحمد اللہ ہم آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں میرے رب کا کلام ماشاءاللہ اللہ آپ جس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں شکر مسکرا کر لگتا ایسا ہے کہ آپ کا دل کڑ رہا ہے جل رہے ہیں اندر میں کڑ رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں آپ سمجھا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں جو مدن چینل کے ناظرین ہیں انہیں بھی مدنس نے ہمیں بتائی کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں جزاک اللہ عام آمین ماشاء آمین. ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا شکریہ میں واقعی میں اگر کہوں کہ میرا دل دکھتا ہے جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے ہم بدل سکتے ہیں اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں بدلنا چاہیں تو ہو سکتا ہے تبدیلی آ سکتی ہے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 جناب میرا نام محمد علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سنتا سنتا ہوں کہ میدان حشر کا جو واقعہ ہے وہ میدان عرفات میں سجے گا میدان عرفات جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے جہاں مسجد نمرا موجود ہے لیکن میں نے کچھ دن پہلے زینی اجمائش کی کتاب سوال جوابن کے اندر پڑھا ہے کہ میدان حشر کا واقعہ شام کی سرزمین پر پیش آئے گا تو اس سلسلے میں میری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے تو درخواست یہ ہے حضرت کہ میں اس وقت بے روزگار ہوں روزی کی تلاش میں ہوں کئی جگہوں پر میں نے اپنی سیوی دی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا لہٰذا اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے اور نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کو رزق کے خلال طیب عطا فرمائے آسان بھی عطا فرمائے اور یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراک تک دعا کرتے رہیں نیکی کے کام کرتے رہیں قرآن کریں بھی طلاح غلط توفیق کے مدنی حلقے میں شرکت کریں داعود اسلامی کے اور اشراک چاش کے نماز پڑھیں چند دنوں تک یہ عمل کریں میرے رب کی رحمت شامی لہل رہی تو آپ پر رسک کا دروازہ کھلے گا نمبر ایک دوسرا یہ کہ ذہنی آزمائش کی جو کتاب ہے اس میں جو جواب ہے وہی درست ہے جو باہر شریعت میں بھی یہی لکھا ہے کہ میدان میشر یہ ملک کے شام میں مطلب جو وہاں کے میدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہیں قائم کیا جائے گا تو جو ذہنی آزمائفی لکھا ہے نا وہ باہر شریعت کے مطابق لکھا ہے وہی درست ہے کول چلائی میرا نام محمد حسن رضا اطاری ہے میں سردار آباد فیصلہ باد ڈ علاقہ چھرہ سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ میرے رب کا کلام کیا بات ہے اس سلسلے کی اللہ نگرانی شرا کو شاد آباد رکھے عطا فرمائے سے بچائے نگرانی شورا کبھی آپ پھر دوبارہ سلسلہ تشریف اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ ذہنی آزمائش میں دیکھیں اگر کوئی صورت نکل آئی تو انشاءاللہ حاضری بھی دے دیں گے کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانے شرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں آج میٹرک کا امتحان دینے گیا تھا اور ایک لڑکے نے مجھ سے سوال پوچھا میں نے اس کو بتایا نہیں یہ اس کو میں کہہ رہا تھا خاموش ہو جاؤ تو نگران آ کر مجھے کہنے لگا پیپر واپس دو پیپر اس نے میرا بھی لے لیا اس لڑکے کا بھی اس نے پھر مجھے کہا تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تمہیں شرم نہیں آتی کچھ حیا کرو کچھ شرم کرو آپ سے سوال یہ ہے کہ پلیز کا کوئی جواب دے دیں اس نے یہ جو لفظ لفظداری کے خلاف بولا ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اس کا کیا رد کو السلام و اللہ وبرکات اس کا کیا رد عمل ہوگا اس کا یہ اچھا خاصا رد عمل ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ اللہ داڑھی ہے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا آپ نے اگر صبر و تحمل کے ساتھ اس کی بات سن لی اس کو مطلب کہ اس کو معاف کر دیا ہے تو یہ ایک داڑی والے کے ایک اچھا عمل ہے اور آپ نے چونکہ کچھ بکول جیسا کوئی سوال سے لگتا ہے آپ کی بات آپ نے کوئی ایسا کام کیا نہیں تھا اور اس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر دی ہوتا اس کو معاف کر دیجئے اور اس نے کہا کہ داڑھی رکھ کر تم ایسے عمل کرتے ایسے کرتے ہو اس کی بدگمانی تھی اس کی غلط فہمی تھی معاف کر دے اس کو عموما ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی بھی کرتے ہیں تانے بھی دیتے تنقید بھی کرتے داڑھی رکھ کر تم ایسا کام کرتے ہو یہ کرنا نہیں چاہیے داڑھی والا داڑھی والا بولے اگر بگا داڑی والا جھوٹ بولتا ہے تو داڑھی منڈا کر آئے اور جھوٹ بھی بولا، تو اس کے دو غلط کام کیا نا ایک جھوٹ بولے داڑھی منڈائی اور اگر داڑھی والا جھوٹ بولتا تو اس نے ایک غلط کام کیا نا جھوٹ بولتا ہے داڑھی تو نہیں منڈائی تو مسلمانوں کو مگر اب یہ کہ داڑھی والوں سے لوگ زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مذہبی آدمی کا تو یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوگا تو جھوٹ تو ویسے ہی مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے تو یہ کہ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو اس میں کی کچھ مزید اس کی احتیاط تقاضے بڑھ جاتے ہیں تاکہ کیونکہ لوگ ہماری سنتے بھی تو نا ہر آدمی کی سنتا بھی تو نہیں ہے بھائی ایک عام آدمی بات کرنے جاتے کون کہاں لوگ سنتے ہیں لیکن ایک داڑھی والا بات کر تو لوگ اس کی سنتے ہیں کہ نہیں یار ایک داڑھی والا بات کر رہے مذہبی آدمی بات کر رہے تو جب ہماری لوگ سنتے ہیں تو جب ہمارے سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی تو پھر ہمیں کہتے بھی ہیں تو یہ کہ کہنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ دل آزاری بھی ہوتی ہے بدگمانی بھی ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے آپ کا کوئی ایسا کلیمہ نہ منہ سے نکل جس سے وہ دین سے یا شریعت سے دور ہو جائے سنتوں سے دور ہو جائے اب بھی احتیاط کریں کال چلائیے محمد شزاد سردار آباد فیصلہ آباد سے بول ہوں جب سے میں دیکھا ہوں نا میرے راب کا کلام عمران بھائی کا فیلسلہ میرے راب کا کلام بہت اچھا ہے کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا یہ بہت پیارا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے آپ نے حصلہ کی اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے کل چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حبران شرح کی بارگاہ میں عرض ہے حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سورے ملک کی جو فضیلتیں آئیں یہ پڑھنے کی فضیلتیں ہیں یا اگر کوئی سن بھی لے تو اس کو بھی یہ فضیلتیں ملیں گی عذاب سے بچنے والی دیکھیں پڑھنے کی تو لکھی ہوئی ہے سننے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو سننے کے اپنے فضائل تو ہیں تو سننے سے بھی محروم نہیں رہنا چاہیے اور پڑھ بھی لینا چاہیے تاکہ وہ فضیلہ بھی ہم کو ملے گول چلائیے رمضان اتاری گلشن مدینہ نہاگ ضلع گلزار ہم کون سا عمل کریں کہ ہمارا تلاوت قرآن پاک میں دل لگے <laughs> حقیقت تو یہ کہ قرآن کریم ہی پڑھیں گے اتنا پڑھیں کہ دل لگی جائے یہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ خود ہی اپنے پڑھنے والے کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے اتنی عظیم کتاب اس کو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ مطلب قرآن کریم خود اپنے اتنی آپ کو محبت اور آپ کو اتنا پیار اس کتاب سے ملے گا اور اتنی لذت اس کتاب سے ملے گی اس عظیم کا کلام سے کہ خود ہی اس کے پڑھتے رہنے کا جی کرتا رہے گا البتہ مزید یہ کہ اللہ سے دعا کریں سچی سچی توبہ کریں سچی سچی توبہ کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر میرے دل سے گناہوں کی گندگی دور کر اور تیرے پاک کلام پڑھنے کی مجھے توفیق دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا دروازہ کھلے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا کال چلائیے محمد عمران بات کر رہا ہوں سوال یہ کہ رات کو جی کرنا ضروری ہے اور یہ کیا فائدے ہیں رات پر؟ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے میں ایک کام کرتا ہوں سورہ ملک کی جو تلاوت ہے یہ چونکہ ابھی میں نے بیان کر ہی دی ہے تو ان اللہ تعالی میں آپ کو سورہ ملک کی تلاوت کے جو حدیث پاک میں جو فضائل آئے ہیں، وہی میں ان شاء اللہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں اچھی بات ہے آپ کی طرف سے کالز آ رہی ہیں اور کالز کے اندر آپ سورے ملک کے حوالے سے معلومات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک خوش آئین چیز ہے کہ الحمدللہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس بات کی ایک رغبت پیدا ہوئی اور ایک ان کو محبت اور چاہت پیدا ہوئی کہ یار یہ ہم کو بھی یہ سننا چاہیے پڑھنا چاہیے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو میں نے سامنے ابھی ہم نے میں نے مدنی پن کھول لیا ہے اور اس کے صفحہ نمبر ایٹی ٹو پر سورے ملک کے فضائل لکھے ہوئے ہیں تو میں انشاءاللہ صفحہ نمبر ایٹی ٹو کی طرف جا رہا ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد تو الحبیب صلی اللہ محمد یہ لیجیے ایک حدیث سے پاک میں ہے بے شک قرآن میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ تبارک لذیبل ملک ہے یعنی سورہ ملک ایک اور حدیث پاک میں ہے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ یہی سور ملک ہے ایک اور حدیث سورہ حضرت سین عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ سورت روکنے والی ہے عذاب قبر سے روکتی ہے تو رات میں اس کا نام سوریہ ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے عزرت سعید نہ انس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سور ملک پڑھ رہا ہے اس سے پوری سورت ختم کی وہ صحبی رضی اللہ تعالی الرحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر و عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جو وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورے ملک پڑتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والی وآلہ وسلم نے فرمایا یہی روکنے والی ہے یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا اچھا اب بہت خوبصورت ایک اور حدیث سنیے انشاءاللہ عاشقہ نے رسول کو اور مزید لطف نصیب ہوگا کہ قنزل امال کی حدیث سے ہمارے نبی رحمت شفی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ تبارک عظیب ملک ہر مومن کے دل میں ہو ہاں مزہ ہا کیا بات ہے مدینے یوں مطلب کافی اس میں روایتیں موجود ہیں کافی ادیس موجود ہیں تو یہ اس کو پڑھیں تو میں نے بھی بیان کیا تھا کہ یہ قیامت کے روز یہ حشر میں اللہ تعالی سے چکرا کرے گی ایسی کوئی روایت ایسے الفاظ میرے سامنے نہیں ہیں اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے یہ لکھے ہے الفاظ تو قیامت اور حشر کا اس میں کوئی ذکر میں نے ابھی تک نہیں پڑھا تو میں اس ان کلمات سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے اگر یہ کلمات نہیں ہیں تو ایڈٹ کر دیجیے گا لیکن ابھی جو میں نے فضیلت بیان کی ہیں یہ آپ کو میں نے مدنی پنسورا سفا نمبر ایٹی ٹو پر اس کے فضائل لکھے تھے علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگرانی شرا کی بارگاہ میں میرا سلام ہے محمد عرفان اختاری شعبہ کو دامن مساجد ملتان سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ میرے ربہ سلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ وبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے تمام سلسلوں کو دیر و دیر بڑھ کے پہا میری کچھ رشتے داروں سے عداوت کی لڑائی کھڑا کا میں نیت کرتا ہوں آج نگرانی شرح کی گفتگو سن کے الحمدللہ للہ بل بڑا مطمئن ہوا تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء ان رشتے داروں سے تمام جن کے ساتھ میرے مسائل تھے ان سے میں جو قطع اللہ کی ان کی وہ ختم کر دوں گا اللہ نے چاہا تو آپ استقامت کی دعا فرما دیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ آپ کو استقامت دے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے یعنی کوئی بھی اس طرح کے اسلام بھائی ہیں اگر آپ نے اپنے کسی بھی کے حق دبائیں تو حق داروں کو اس کا حق لوٹا دیجئے جب تک آپ کے پاس کا حق ہے اسے پتہ ہے کہ اسے میرا حق کھایا ہے تو اس کا دل صاف کیسے ہوگا بچارے گا وہ بھی تکلیف میں رہے گا یار مجھے میرا حق تو دے دو تو حق داروں کا حق بھی لوٹا دیجئے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی نے حق کھایا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اپنا حق معاف کر دیں یہ بھی ممکن ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کیا جب کہ آپ کا یہ عمل آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے بے حساب مغفرت کا سبب بن جائے تو بالکل صلح کریں اور بہت اچھے طریقے سے صلح کریں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تکلیف بڑی شدت کی دی ہوئی ہوتی ہے لیکن معافی ماف، مانگنے کا یا سلح کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بڑا مطلب کہ اس انداز کا نہیں ہوتا تو زخم گہرا ہوتا ہے تو مرہم بھی بڑا صحیح لگانا پڑے گا آپ کو تو یہ بھی ذرا مہربانی کیجیے گا جو بھی اس طرح کے اس بھائی اگر کوشش کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو واقعی کوشش کرنے والا بنائے اور ایک ایسی لہر چل جائے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہاؤں کے جھونکے چلے کہ روٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے من جائیں مل جائیں جڑ جائیں چلیں کال چلائیے ارے میں سچی بتاؤں میں اس, اس طرح کی کال کا منتظر تھا کہ ایک آدھ کال آئے گی ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ تو کہتے نا دل بھی ٹھنڈ پہ جاتی ہے کہ یار کسی نے سنا اور مانا ماشاء اللہ مزہ آ جاتا ہے اچھا لگتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آپ مسکراتے رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے خاص آپ کو پاکستان میں تو ایک سات کرنی تھی کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر کے آپ سے سنتے رہتے ہوں تہلگان سے محمد نام ہونے کیا آپ کا مسکرات ہے میں پہلا جو نہیں سمجھا سوال یہ یہ مسکراتے رہتے ہیں. اچھا میں مسکراتے رہتا اب دعا کرے اللہ قریب اخلاق نصیب کرے اور مجھے اچھی نیتیں بھی عطا فرمائے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ دعا دے دیجئے گا حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ انہا میں ایک مرتبہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے جب دیکھتی ہوں ہم مسکراتے ہیں خلاصہ ادھی سے پاکتا ہے روایت کا مضمون ہے کہ کیا وجہ گیا میں آپ کو جب دیکھتی ہوں ہم مسکراتے ہیں حضرت ابو دردار اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم جب مجھے دیکھتے تھے مسکراتے تھے تو میں بھی مسکراتا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ان کی یہ پیاری پیاری نیتیں تھیں اور پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ضریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا اس طرح دیکھا کہ آپ مسکراتے تھے تو تبسم مسکرانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری ادا ہے بڑی خوبصورت ادا ہے اس سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں جو لوگ منہ چڑا کر بیٹھتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تنہا تنقید کرتے رہتے ہیں لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں تو جو بات مسکرا کر کی جا سکتی ہے مسکرا کر اگر رہا جا سکتا مسکرائے تو ہاں بعض اوقات ایسے بھی مواقع آتے ہیں جہاں مسکرانا ہی بے محل ہوتا اس کا کوئی تکی نہیں ہوتا یا بعض اوقات ایسے موضوع یا ایسی بات بیان کرنی ہوتی ہے کہ وہاں پر مسکراہٹ کے بجائے آپ کے اپنے جذبات اور آپ کے ایموشنس آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ مسکرانے کے بجائے آپ کے آنسو آپ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ہوٹ پر مسکراہٹ نہیں ہوتی آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں تو جیسے ہی موقع محل تو یہ کچھ آپ کے سوال کے جیون میں چند ذہنی میں آئی میں نے کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں اچھا تو میں باب المدینہ کراچی میں جب ہوتا ہوں تو اب تک تو میرا یہ معمول ہے میں نے نیت کی ہوئی ہے ہر اتوار کو اثر کی نماز کے بعد میں عالمی مدینہ فیضان مدینہ میں ملاقات کی صورت بنتی ہے تو تشریف لے آئیے گا اگر آپ آنا چاہیں تو مگر کنفرم کیجیے گا کہ میں باب المدینہ کراچی میں ہوں تو ان شاء اللہ تعالی میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ جب رہوں گا ملاقات کرتا رہوں گا ملاقات ہوتی ہے دکھی پریشان بھی آتے ہیں ہمارے وہاں تعویذات کا بستہ بھی ہوتا ہے تو بےچاروں کو تعویذ لینا ہوتا ہے تو وہیں ہاتھوں کو تعویذ بھی مل جاتے ہیں پھر آخر میں ہم الحمدللہ پانچ سات منٹ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تاکہ ایک دکھی پریشان حال بھی آتے ہیں تو ان کا بھی ایک بوجھ ہلکا ہونے کی صورت ہوتی ہے پول چلائیے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ساجد حسین ہے میرا تلق پاکستان آرمی سے ہے میں چمپ سیکٹر سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام ہر پروگرام مدینہ مدینہ ہے اور آپ کی تو میرے پیارے پہرے میں گران شدہ صاحب آپ کی جو بھاشا بات ہی میں ہے تو بابا جان سے کہیں کہ ہم آرمی والوں کو بھی ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور میں اپنے پہرے پہرے نگران شیرا صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو میرے بچوں کی امی نے آپ کا چینل دے کر نماز شروع کی ہے اور پھر ختم کر دی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جن کی دم ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ دوبارہ سے نماز شروع کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ مدنی چینل پسند کرنے کا بھی شکریہ میں نے تو میل سنت سے ہماری پاک آرمی کے تمام عاشقان رسول کے لیے خیر کے کلمات سنے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی سنی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کی امی کی نماز کے حوالے تو ان کو مدنی فول دینے سے قبل میرے میٹھے میٹھے پیارے پیر اسلائی بھائی آج سے عرضی کروں گا کہ اس طرح مدنی چینل پر آپ نے ان کی نماز نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا چلو نام تو انہوں نے شاید میرا نام انہوں نے نہیں دیا نا کہ آپ کو انہیں. مجھے یاد پڑتا ہے غور نہیں کیا تو اب ان کو پتہ تو چلی گیا ہوگا یہ تو پہچان رہی ہوئی آواز کہ آپ نے اتنے سارے مطلب کے بیچ میں آپ نے یہ اعلان کر دیا تو اس سے بعض اوقات اصلاح ہونے کے بجائے ناراضی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی چیزیں نجی طور پر بیان کی جاتی ہیں سے یہ بھی بیان کی جا سکتی کہ کسی کی بیوی اگر نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھنا چھوڑ دے مسا کا تو یہ سوال بن سکتا ہے کہ آپ کا مسا کا جیسے آپ نے کہا اسی کو میں دورہ دیتا ہوں مگر اس انداز پر کہ آپ کا بیان سن کر کسی کے بچوں کی امی نماز ہی بن گئی تھی اب چل اب یہ کہ وہ بچہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو وہ کیسا پڑھے نماز تو یہ تھوڑا سا آدمی ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا نا انڈائریکٹ ہو جاتا ہے ناراض مت ہوئیے گا میں کہتے آپ کو ارض کر دوں اور آپ کے ذریعے ہو سکتا کئیوں کا بھلا ہو جائے البتہ نماز قزا کرنا بلا اجازت شرح حرام جاننا میں لے جانے والا کام ہے اور نماز یہ دین کا ستون ہے نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں اور پابندے کے ساتھ نماز پڑھے کول چلائیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگران شرا کی, کی ٹیلی تھون کے حوالے سے ہمارے ذمہ داران اسلام بھائیوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں آپ انسلائی بھائیوں کے لیے یا ان اسلام بہنوں کے لیے جنہوں نے کوشش کی ہیں, کوشش کی ہیں ان کے لیے دعائیں مغفر کر دیں جزاک اللہ فیرہ فیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میں نے آج ہی ایک سوتی پیغام ذمہ داران کے نام جاری کیا ہے اور اس میں, میں نے جو مجھے اس وقت ذہن میں, میں نے عرض کیے لیکن یہ کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی میں انشاءاللہ الرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ للہ کل پانچ مارچ کو ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی بھی جن کار کی کارکردگی ملتی رہی انہوں نے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان تھک کوشش کر کے انہوں نے ٹیلی تھون کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے بلکہ کئی دنوں سے ہمارے ذمہ داران لگے ہوئے تھے لیکن کل اور پرس جو وزشا ہفتے کی جو رات تھی وہ ان کی کوششیں اپنی مثال آپ تھیں میں اولا ان تمام اشکا رسول کا جنہوں نے اپنے یونٹس اپنے رقم جمع کروائیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں نیز جنہوں نے جمع کی کوشش کی نیتیں کروائیں ذہن بنایا ساتھ دیا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اور بالخصوص جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ناظمین مجلس پیارے پیارے طلباء کرام رام المدینہ کی طالبات اور مولمات اور باجیاں اسی طرح دیگر ہمارے شعبہ جات کے اسلامی بھائی اور ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ان کے ناظمین قاری صاحبان مجلس اور کئی طلباء مدنی منوں نے اپنے گھر والوں کے ذریعے ان سب نے بالکل ماشاءاللہ ایک اچھا حساب کتاب کیا نظام بنایا اور ٹیلیفون کو کامیاب کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی مدنی چینل کے مدنی عملے کا بھی شکریہ ادا کروں کال سینٹر پر اور بستے لگائے پتہ نہیں کیا کیا کیا, کیا کیا کیا کیا تو یہ سب الحمدللہ ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو ان سب کی پیشکشوں کو قبول کرے اور ان تمام تر عمر کو ہم سب کی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنا دیں اور ہم بخشے جائیں اللہ کے حضو ہم سے پرش نہ ہو آمین بجاین بمین جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ایک امپورٹینٹ میٹر یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں ان کی نیتوں کے مطابق اللہ انہیں عمل کا بھی تو عربا کی بھی توفیق دے لہذا اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جنہوں نے نیتیں کی ہیں ان کو یاد دہانی کروائیں اور جنہوں نے نیتیں کی ہیں وہ یاد دہانی سے پہلے اگر اب بھی آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے نیت کی تھی کل اس سے پہلے اور اب تک آپ نے رقم جمع نہیں کروائی تو مہربانی کر کے آپ اپنا یہ مدنی اطیات آپ متعلقہ اسلامی بھائیوں تک ذمہ داران تک جمع کروا دیجئے اور جو اسلامی بھائی لے سکتے ہیں نیتوں کو یاد دلائیں اور ان سے ضرور بھی ضرور یہ رقم حاصل کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تو عطا کرے کالس ہو سکتا ہے ہوں گی لیکن شاید ہمارے دوسرے سے سلسلے کا بھی وقت ہے اور وہ بھی شاید تیار ہوں گے میرا خیال ہے علم کی کے ہیں اچھا وہ اتوار مغری کے بعد ہو گیا کیا بات ہے مدینے کی چلیں تو کچھ کول چلا دیں پھر انشاءاللہ شاء آپ سے اپنا سلسلہ ختم کر دیں ماشاء اللہ فیضانڈ ہے جی ماشاءاللہ ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب کا سلسلہ ہے فیضان علم اے فیضان علم تو ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت علم علم علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے بھرپور سلسلہ یہ انشاءاللہ بھی کچھ ایک دو چند کولے لے کر پھر ہم چلتے ہیں سلسلے کی طرف السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حمد جہان ہے میں ضلع اداد سے ارض کر رہا ہوں مضران شیورا کے بارگاہ میں ماشاء اللہ میرے رب کا کلام سلسلہ کرواتے بہت اچھا ہے الحمد اللہ احمد نکرن کا بہت سلسلہ اچھا اور ایک بات آپ سے میں ضرور ارض کروں گا اگر میں میرے رب کے کلام میں ایک یہ ہو جائے میرا مشورہ ہے آپ سے جو سور فاتحہ ہے وہ سورت تلاوت ہو جائے اور اس کا ترجمہ ہو جائے اور اس کی کچھ تفصیل بیان کی جائے اور اس کے بعد یہ شروع ہو تو مدینہ مدینہ السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے اب کسی ایک سلسلے میں لے لیا جائے سور فاتحہ بھی بیان ہو جائے اس کے فضائل بیان ہو جائے اس کی تلاوت ہو جائے اس کی کچھ تفسیر جو قرآن کریم کی بیان ہوئی ہے وہ ہو جائے تو ایک سلسلے میں تو یہ کیا جا سکتا ہے سو غور کر لیتے ہیں اللہ آپ کو مشورہ دینے کا بھی ثوابتا فرمائے چلتے ہیں دوسرے سلسلے کی طرف اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے آمین بجا نبی نبیجی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد